إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شنور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اعوذ باللہ من, الشیطان الرجیم من بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین اللہ نفس دن کے وقوف پر کچھ باتیں ہوئی تھیں بتایا گیا تھا کہ دو طرح کے وقوف کا ذکر ملتا ہے ایک رب العالمین کے لیے کھڑا ہونا اور دوسرا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جو پہلا وقوف یا قیام ہے رب العالمین کے لیے کھڑا ہونا یہ میدانِ محشر میں سور پھونکے جانے کے بعد ہوگا اور لوگ وہیں سے اپنے اعمال کی جزا یا سزا محسوس کریں گے کچھ لوگوں کو گناہوں کے مقدر پسینہ آئے گا اور کچھ لوگ ریک بدلہ اور اچھی جزا بھی اسی وقوف میں محسوس کریں گے اور پالیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اندرمخصین اللہ بناب من نور ان یمین الرحمن وکیل تھا یدہ یمین زمین میں انصاف کرنے والے عدل کرنے والے قیامت کے دن کی دائیں طرف نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ تقریم اور یہ شرف میدانِ معاشر میں بعض لوگوں کو حاصل ہوگا ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا عید المتحبو نے الله جلا لیتا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر لا الہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے اور دوستیاں قائم کیے ہوئے تھے ان کے تعلقات میں دنیا کے علائق نہیں تھے بلکہ صرف اللہ تعالی کی توحید کی محبت اور لا الہ اللہ کی اساس تھی آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا یہ رب العالمین کے لیے وقوف ہے جو کئی صدیاں قائم رہے گا اور ایک ابہام کی کیفیت بہت سے لوگوں پر تاری ہوگی یہ بعد ہے میں قیامت کا دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن اس دن کی بہتری جو ہے وہ دنیا میں عوام صالحہ پر موقوف ہے حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ان پر یہ دن اس طرح گزر جائے گا جیسے دو نمازوں کا وقفہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ دن پچاس ہزار سال کے برابر محسوس ہوگا انتہائی تکلیف کے عالم میں اور کچھ لوگ اس قدر راحت میں ہوں گے انہیں یہ دل اتنا چھوٹا محسوس ہوگا جیسے زہر اور اثر دو نمازوں کا وقفہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نمازوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ نمازوں کی پابندی اختیار کی جائے جو لوگ دنیا میں نمازوں سے محبت کرتے ہیں اور نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن پچاس ہزار سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ یہ طویل اور کٹن دن ان کے لیے یوں گزر جائے گا جیسے دو نمازوں کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے وہ گزرتا ہے کل دکا دور کو دکن دکا وہ جا اور ابو قبل پھر یہ مرحلہ بھی آئے گا کہ تیرا پروردگار آئے گا اور فرشتے ساتھ ہوں گے قطار اندر قطار سفے باندھے ہوئے یہ آنا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اب وہ اب کی کیفیت ختم ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کیوں آئے گا حساب و کتاب کے لیے اب فردن فردن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ فرمائے گا ان سب کو روک لو کوئی جانے نہ پائے ان سب سے میں نے سوال کرنے ہیں اور ان سب سے باتیں کرنی وبا من کو مناحد اللہ پت وکل مو ربو بھلائی سا بے نہ تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی نے باتیں کرنی ہیں سوال کرنے ہیں اور سوال اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا براہ راست باتیں ہوں گی اور براہ راست سوال ہوں گے یہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے حساب لے لے چاہے سامنے کھڑا کر لے تو کچھ بندوں کا حساب ہوگا اللہ پاک ان کو سامنے دو بٹھائے گا جنہیں سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی صحیح بخاری میں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ ایک حدیث مرری ہے پرماتم انا اولو ونگ یجسو بینا ید الرحمن دخسوم کہ میں وہ شخص ہوں جو قیامت کے دن رحمان کے سامنے سب سے پہلے دوزانو بیٹھوں گا دلخصوم ایک جھگڑے کے تصویر کے لیے سب سے پہلی خصومت اور جھگڑا مجھ پہ قائم ہوگا اس کے تصفیہ کے لیے میں رحمان کے سامنے دو ہو کر بیٹھوں گا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اپنے سامنے دوزانو بٹھائے گا اور ان کا حساب لے گا یہاں جس خصومت کا ذکر ہے جس جھگڑے کا ذکر ہے وہ بدر کی جنگ کے تعلق سے ہے جنگے بدر میں مسلمانوں اور کفار کی سفیں ترتیب پا گئی اور مارکہ شروع ہونے لگا کفار کے کیمپ سے تین لوگ نکلے ربیہ کے دو بیٹے اتبا اور شہبا اور ایک اتبا کا بیٹا ولید تینوں کو اپنے طاقت پہ ناز تھا اور انہوں نے کھلا چیلنج کر دیا کہ پہلے ہم سے کوئی مقابلہ کریں اور ان تین انصار صحابہ لب ان کے مقابلے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں کوئی جگڑا نہیں ہماری نلکار تو اپنوں کو ہے مکہ والوں کو بہاجرین کو ان تینوں واپس پلٹ آئی اور پھر مسلمانوں کے لشکر سے جناب علی و نبی طالب رضی اللہ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ باہر نکلے ان کے مقابلے کے لیے ان تین کفار میں سب سے جو نوجوان اور طاقتور شخص تھا وہ ولید نےتبا تھا جس کو جناب طالب اللہ کے شیر نے للکارا اور دونوں کے ماں بہن لڑائی ہوئی دونوں کو تمکتا ہوئے اور ولید اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اللہ کے شیر کی ایک زر برداشت نہ کر سکا اور وہاں ڈھیر ہو گیا یہ وہ خصومت ہے وہ جھگڑا ہے اللہ رب العزت اس خصومت کے تصفیہ کے لیے ان دونوں کو بلا لے گا جھگڑا کیوں ہوا یہ خصومت کیوں ہوئی ظاہر ہے کہ راہ جہاز میں اللہ کی توحید کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قابل غور بات یہ ہے یہ تو قتل حق تھا جس کے لیے تشریح کی مجلس قائم ہوگی اور اللہ رب العزت تاثر اور مقتول دونوں کو بلا کر اس قسومت کا فیصلہ فرمائے گا جو شخص ناحق قتل کرتا ہے وہ یہاں سے کیسے چھوٹے گا اس کا حساب کتنا سنگین ہوگا آپ کو قتل کرنے والا ہو کیا قتل کی سازش میں شریک ہو اپنے ہاتھ سے وہ قتل کرے یا اس کے اشارے سے قتل کیا جائے یہ خصومتیں بڑی گمبھیر ہوں گی اور اندر بولی سے ضرور سامنے بٹھائے گا اور تصویر فرمائے گا خلیج میں تھا کہ یہ عتل مختول یوم بلتیام لگن قاتل ہی دمن وہ ہر مقتول نہ اس کا قتل حق ہو یا نہ حق آئے گا اور اس کی شہرت سے خون ابل رہا ہوگا اور وہ اپنے قاتل کے ساتھ چمٹا ہوگا بادا حدیث میں اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ایک عزیز گلفات ہے کہ یو کافان بین ان دونوں کو مقدول اور قاتل کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تمہارے تصویر کا مقام یہ ہے اور سن فی ما قتلنی مقدول کہے گا کہ یا اللہ اس سے سوال کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا یہاں اس خصومت میں یہ بات سامنے آئے گی ولیدہ اپنی خصومت پیش کرے گا جناب علی مروطار پر کہ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا اور وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ راہ جہاد میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہاں تو تصفیہ کی صورت بالکل واضح ہے لیکن جہاں قتل ناہن ہو وہاں معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہوگا اور جان چھوڑنی مشکل ہو جائے گی وہاں تصفیہ گناہ اور نیکیوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی قاتل کی نیکیاں مقتول کو دے گا ایک ہو یا دو ہوں یا دس ہو ان مختوروں کے گناہ قاتل کو دے گا اور یہ قاتل ان کے گناہوں کے بوجھ تلے جہنم میں گرا دیا جائے گا یہ تصویر کی صورت ہے قیامت کے دن الغرض اللہ علق تعالی کی عدالت کا یہ منظر کچھ لوگ کھڑے کر کے حساب لیے جائیں گے اور کچھ لوگ دو بٹھا کر حسار لیے جائیں گے جنہیں سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ جب فردن فردن ہر شخص کو بلایا جائے گا ہر شخص آنے والا وہ نیک ہو یا بد ہو ہر طرف جھانکے گا دیکھے گا فیمدر منہ منہ فلا یرا اللہ ما قدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا کہاں ہیں میری نیکیاں کہاں ہیں میرے آمال سالہ یا دائیں طرف دیکھے گا کوئی حمایتی کوئی مددگار دنیا میں ایک بڑی پارٹی کا سربراہ تھا وہ سارے کہاں گئے میری اولاد کہاں گئی شفقت کرنے والے ماں باپ کہاں گئے محبت کرنے والا شوہر کہاں گیا دائیں طرف ان کو تلاش کرے گا فلاح ماقدمہ دائیں طرف کوئی نظر نہ آئے گا سوائے اپنے اعمال کے یہ اعمال نیکیوں کی صورت میں ہوں گے جو انسان نیکیاں کرے گا حساب و کتاب کی عدالت میں وہ نیکیاں اس کے دائیں طرف ساتھ آئیں گی اس کو وہ اعمال نظر آئیں گے وہ لاش ممن ہو پھر بائیں طرف دیکھے گا کوئی حمایتی کوئی مددگار کوئی عزیز کوئی تعلق دار فلاح مقدم بائیں طرف گناہ ہی گناہ ہوں گے جو گناہ وہ رہا انہیں ساتھ لے کر آئے گا گلے میں اعمال نامہ حمائل ہوگا حدیث میں ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے فرشتے وہ عمل نوٹ کرتے ہیں ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے دوسرا گناہ تحریر کرتا ہے اور یہ لکھنے کا سلسلہ اس کی موت تک قائم رہتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو وہ آمائل نامہ اس کے گلے میں حمائل کر دیا جاتا ہے جسے وہ کمر میں ساتھ لے کر اترتا ہے ابھی عالم بر اصل ہے تو اس کی قبر ہے اور اس کے اعمال نامے اس کے سامنے ہیں اگر وہ نیکی ہیں تو خوش رہے گا اور اگر وہ گناہ ہیں تو اس کی پریشانی اس کی نکمت رنج و علم میں اضافہ در اضافہ ہوتا جائے گا یہ ساری باتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی خواہ کے ساتھ گزرے اللہ تعالی کے سامنے پیشی کے لیے آ رہا ہے بائیں طرف نیکیاں لے کر اور بائیں طرف گناہ لے کر اور اپنے گلے میں اپنا نامہ لے کر حجت اللہ کی قائم ہو چکی ہے اور اب حساب و کتاب کا سلسلہ باقی رہ گیا جب تک دنیا کی زندگی تھی عمل کا سلسلہ قائم اور موجود تھا مرنے کے بعد عمل کا معاملہ ختم ہو گیا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا مرنے کے بعد عمل کام آ سکتا ہے اگر آپ دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گئے جس کا نفع قائم ہونے والا ہو کسی مسجد میں شامل ہو گئے تعمیر میں جب تک وہ آباد رہے گی اجر و سواب آپ کو ملتا رہے گا لوگوں کی نمازوں کا اور لوگوں کے سجدوں کا قرآن کی تلاوتوں کا کوئی کنواں کدوا دی یا کوئی نہر جاری کروا دی جب تک اس سے استفادہ قائم رہے گا اجر و سواب ملتا رہے گا اس کے علاوہ اچھے اخلاق سے برتاؤ ہو لوگوں کے ساتھ تو لوگ آپ کے اخلاق کو یاد رکھیں گے اور آپ کے لیے کلمہ خیر کہتے رہیں گے دعائیں کرتے رہیں گے اور اگر بد اخلاق بن کر دنیا کی زندگی بسر کی تو پھر کوئی کلمہ خیر آپ کے لیے کوئی نہ کہہ سکے گا کوئی دعائیں نہ کر سکے گا بلکہ لوگ بھی خوشی کا اظہار کریں گے کہ بد اخلاق مارا گیا اور آسمان و زمین بھی بد عمل شخص مرتا ہے آسمان و زمین خوش ہوتے ہیں زمین اس لیے کہ مجھ سے اناج پیدا ہوتا تھا اور یہ بدبخت انسان وہ کھاتا تھا یہ زمین کی پریشانی کا باعث ہو گیا آسمانوں سے بھی رحمتوں برکتوں اور بارشوں کا نزول ہوتا تھا جس سے یہ مستفید ہوتا تھا ایسے لوگوں کے مرنے پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں آج عمل سادے کی دعوت دیتی ہیں اللہ پاک کے سامنے وقوف یہ بہت ہی خطرناک گھڑی ہے اور سب سے کٹھن مقام ہے اللہ تعالی جو علیم و بزاد سدور ہے خود حساب لینے والا ہوگا اور خود سوال کرنے والا ہوگا کسی ترجمان کے ذریعے باتیں نہیں ہوں گی بلکہ براہ راست سوال و جواب ہوں گے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے سامنے دو وقوف ہیں دو قیام ہیں ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں آخرت کا قیام حساب و کتاب کے لیے ہے اور دنیا کا قیام نماز کی صورت میں ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی گھڑیوں کے مطابق ہمیں دنیا میں عمل دیے ہیں ان اعمال کا آخرت میں فائدہ ہوتا ہے جسے پولی سراز ہے جہنم پر قائم ہے ایک طویل ترین پل جو تلوار سے زیادہ کاٹنے والا اور بال سے پڑ کر باریک ہوگا نیچے جہنم کی آگ ہوگی پل پر پھسلن ہوگی اور اندھیرا اور تاریکی ہوگی جنت کا حصول اس پل کو عبور کیے بغیر ممکن نہ ہوگا یہ بہت ہی کٹن مقام ہے رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے کچھ لوگ اس پل کو عبور کر جائیں گے بجلی کی طرح پلک چھپکنے کی طرح اللہ پاک ہمیں بھی انہیں شامل فرما دے یہ تیزی حاصل ہو سکتی ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں کچھ تیزی اختیار کرنی پڑے گی اور وہ تیزی اعمال صالحہ کی ایک بندے کو صرف نیکیوں کی فکر ہو ایک نیکی پھر دوسری پھر تیسری وہ نیک امال اختیار کرنے میں تیزی اختیار کرے اسے وہاں تیزی حاصل ہوگی پھر یہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر بہت طویل دن ہے یہ بھی چھوٹا ہو سکتا ہے وہی تیزی عمل کی تیزی اللہ اور کے رسول کی ہدایت کی جلدی اور تیزی اس مرحلے کو آسان بنا دے گی اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا جو بڑا ہی کٹن بتاؤ یہاں بھی جلدی فراہت ہو سکتی ہے اگر دنیا میں آمانے سال کی تیزی ہو ورنہ بڑا ہی کٹن حساب ہے رسول اللہ عصم کا فرمان ہے لن یزول قدم اپنے آدم یام الخیام حق تیوسران فم قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے قدم ایک بال کے برابر بھی نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ تعالی کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دیتے بقام اور یہ کھڑا ہونا طویل ہو سکتا ہے ابن قیم فرماتے ہیں دو قیام ہیں ایک قیام آخرت میں اور ایک دنیا میں دونوں قیام رب العالمین کے سامنے ہیں آخرت کا قیام حساب و کتاب کے لیے اور دنیا کا قیام نماز میں تم پوری توجہ کے ساتھ دنیا کے قیام کو بہتر بنا لو اللہ اس کے سلے اور بدلے میں تمہارے آخرت کے قیام کو بہتر کر دے گا اشارہ نماز کی طرف ہے نماز کو بہتر بناؤ سنت رسول کے مطابق ادا کرو اکثریت تو نماز ادا کرتی ہے اور اس کے سامنے باپ دادا کا طور طریقہ ہوتا ہے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اسی طرح ابا حضور نماز پڑھا کرتے تھے وہ نماز اگر صحیح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے کسی کے ابا کو ہجت بنا کر نہیں بھیجا کوئی مائی کا دار اس دین میں حجت نہیں ہے حجت ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پر توجہ دو نبیر اسلام کے طریقے کو سامنے رکھ کر اور آپ کے مرج کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے ان ستر اسی سالوں میں کبھی تو ایک آدھ گھنٹے کا وقت نکال لو کہ اپنی نمازیں اللہ کے بیگمبر کی نماز پر پیش کر کے دیکھ لو کیا آپ کے طریقے کی اتباع ہے یا نہیں بات قیام کی ہو رہی کیا ہمارا قیام سنت کے مطابق ہے سنت کے مطابق قیام کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیع صلاح صحابی سے کہا تھا کہ اس نماز پڑھی اور فرمایا تھا کہ اردو فصل لی فی القلم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی اس نے باری باری تین بار پڑی اور آپ نے تینوں بار فرمایا کی نماز نہیں ہوئی پھر اس نے گزارش کی مجھے سکھا دیجیے تو آپ نے اس کو نماز سکھائی اور جب کھڑا ہونے کا حکم دیا کہ کھڑا کیسے ہونے فرمایا کہ قبلہ رخ ہو جاؤ اپنی پاؤں کی انگلیوں سمیت یہ وقوف نماز کا وقوف مانا اپنے پاؤں چیک کرو کہ سیدھے قبلے کی طرف ہیں یا نہیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ نماز کے آغازی سے توجہ نماز پر مرکوز ہو جائیں بہت سے لوگ حافل ہوتے ہیں جیسے کھڑے ہیں کھڑے ہیں کوئی پرواہ نہیں بس نماز ادا کرنی ہے اور اس فریضے کو آگے دھکیلنا ہے نہیں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو چیک کرو جس طرح چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے پورے پاؤں کا انگلیوں سمیت قبلے کی طرف سیدھا ہونا ضروری یہ وہ خوف رب العالمین کے لیے رب العالمین کے سامنے اور اگر آپ کا کھڑا ہونا جماعت میں ہو تو پھر یہ قدم سے قدم ملانا یہ منہج مستف ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ کی تعلیم ہے بہت سے لوگ اس طریقے سے غافل ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاں سے کیا مراد کیا دید شطرنج کا کھیل ہے ہمارے ہاں کچھ اور ہے آپ کے ہاں کچھ اور ہے دین تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتفاق کرنا اور وہ ایک ہی ہے آپ کا طریقہ ایک ہے نماز کا یہ بات غلط ہے کہ آپ نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی تو چند ایک باتیں مختلف اوقات میں ثابت ہوتی ہیں ان کے علاوہ آپ کا پوری نماز کا ایک ہی طریقہ تھا اور سف بندی اس کی آپ نے پڑھی ترقین فرمائی تاکید فرمائی آپ ہر نماز میں باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ سب صفوفہ کو سفوف کو تلاش صفوں کو سیدھا کر لو ساتھ مل جاؤ ساتھ چپک جاؤ اور فرمایا کہ صفوں کو تیڑھا کرنا اور ساتھ مل کر کھڑا نہ ہونا اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پھیر سکتا ہے اور تم میں اختلاف قائم کر سکتا ہے اور یہ ایک بڑی بھیانک سزا ہے یہ وقوف رب العالمین کے سامنے یہ دنیا کا وقوف ہے رسول اللہ اعظم کی حدیث ہے بم وسالہ سب فن وصال اللہ تو بم قطع سب فن اللہ جو شخص صف کو جوڑتا ہے ملاتا ہے اللہ دعن اسے اپنے ساتھ جوڑ لے گا اور ملا لے گا اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دے گا پھینک دے گا کتنا قیمتی حمل اللہ فاک جڑ جانے کا حمل اور ہم محض اس لیے صفوں کو توڑیں کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ہمارے مسلب میں نہیں ہے یہ بہت ہی محرومی کا سودا ہے تو فرمایا کہ تم دنیا کے قیام کو سنوار لو اللہ تعالی قیامت کے قیام کو سنوار دیکھو گا بل امر و یوم دلّہ اس دن سارا امر سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے کوئی شخص کوئی طاقت اس کے کسی فیصلے پر تاخب نہ کر سکے گی اور ترقید کی ہمت نہ کر سکے گی تو اللہ پاک کو راضی کر لو آج دنیا کے احمال کے ذریعے پھر وہ قیام اللہ کے سامنے اچھا ہو جائے گا اور سبر جائے گا حدیث میدا کے بعد لوگ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے اللہ ان سے سرگوشیاں کر کے حساب لے گا اور ان کو میدان معاشر کی تمام مخلوقات سے چھپا لے گا تاکہ میرے اس بندے کی رسوائی نہ ہو اور اس کے جو احمد ہیں گناہوں کی صورت میں وہ صرف پیش کرے گا منافشہ نہیں کرے گا کیوں کر کے سوال نہیں کرے گا صرف گناہوں کو پیش کرے گا اور پھر آخر میں ان گناہوں کو نیکیاں بنا کر اسے جنڈت میں داخل فرما دے گا یہ سارا عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کو ان اعمال کے ذریعے راضی کر لو خوش کر لو تو اللہ اس نیام کو سنبھال دے گا ورنہ وہ قیام بڑا طویل ہے پانچ سوال ہو گئے انحیات فیما اموا اپنی پوری زندگی کا حساب دو زندگی پوری کہاں بسر کی اسی سال کی سو سال کی کتنے گھنٹے کتنے منٹ اور سیکنڈ بنتے ہیں ان سب کا حساب دو اب وہ ترتیب سے ایک ایک لمحہ کھولا جائے گا کتنا طویل حساب دو پھر واہ شباب ہی فیمہ ابلا خاص طور پر جوانی کے دنوں راتوں کا حساب دو اور پھر واہنگان ہی نہیں نقطہ صبح مال کا حساب دو کہاں سے کمایا ایک ایک پیسہ وہ فیما انفک اور کہاں خرچ کیا جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب تو ہوگا کتنا مال زیادہ ہوگا سب مرتس الد الما دن نعیم تم سے قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا پھر واحد امن فیم جو تمہیں علم حاصل تھا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو تم جانتے تھے نماز فرض ہے اسی سال تمہاری عمر تھی اسی سال کی اتنی نمازیں بنتی ہیں وہ ساری ثابت کرو اور وہ تمہارا مان تھا اتنی زکاط بنتی ہے ایک ایک پیسے کی زکات ثابت کرو ایک ایک روزہ ثابت کرو بڑا یہ کٹن مرحلہ ہے آج وقت موجود ہے تیاری کا یہ دنیا کی سانسیں چل رہی ہیں اور عمل کا سلسلہ جود اور قائم ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اس وقوف کو یاد رکھیں ہمیشہ اور کبھی اس کو فراموش نہ کریں ہمیشہ اس کو یاد رکھیں اللہ کے پیارے بھی ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے تل لا رہے تھے بیٹھا نہ جا رہا تھا گھر سے باہر آ گئے آگے وہ بوشیہ دیکھ مل گئے وہ بھی بھوک سے نڈال تھے آگے عمر مل گئے وہ بھی بھوکھ سے ڈھال تھے اب یہ تینوں ساتھی آگے بڑھے ایک گھر تھا ابو ہیسم کا جس کا باغ بھی تھا دروازے پر دستک دی وہ گھر میں موجود نہیں تھے ان کی بیوی موجود تھی بیوی نے پہچان لی اللہ کے پیارے پیغمبر کی آواز مگر دروازہ نہیں کھول رہی اللہ کے پیارے پیغمبر کا ادب یہ تھا کہ آپ کہیں جاتے تو زور سے السلام علیکم کہتے تھے. آپ نے ایک بار کہا دو بار کہا تین بار کہا تعلیم یہی ہے کہ تین بار اگر کہو اور اندر سے جواب نہ ملے تو کچھ محسوس کیے بغیر وہاں سے لوٹ آپ آپ لوٹنے لگے تو میں حیر سب نے دروازہ کھول دیا اور نبی اسلام کو مرحبا کہا استقبال کیا فرمایا کہ پہلے دروازہ کیوں نہ کھولا رض کیا کہ آپ کا سلام آپ کی سلامتی کی دعائیں میں کیسے روکتی اس لیے میں کھڑی رہی کہ جب تک آپ السلام علیکم کہتے رہیں گے ہمیں سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں گے اس وقت تک میں دروازہ نہ کھولوں گی تاکہ آج زیادہ سے زیادہ سلامتی سمیٹ دو اللہ کے بیارے میں عمر کو بہرے میں داخل کیا ابو ہیسم پانی لینے گئے تھے وہ بھی لاؤڈ رہے اور گھر میں ایک عجیب بہار دیکھی اور بے ساختہ کہہ اٹھے کہ ماہدر اکرم یوم آج اس پوری کائنات میں مشق خوش نصیب انسان کوئی نہ ہوگا کہ جس کے مہمان محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو صدیق عمر بن امراط رضی ہیں پھر ابو حسم نے زیافت پیش کی کھجوریں پیش, پیش کی پانی پیش کیا ایک بکری سبھا کی اس سے سیافت کی اللہ کے پیارے بحمبر نے تنابل فرمائی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے سر کہا حادی مل لگی تو سلونان ہوئی امر حیامت قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان تمام نعمتوں کا بھی حساب ہوگا تو ہم حق شکر ادا کریں اور عوام صالح کی کثرت جو کہ شکر کی سب سے بہترین صورت ہے اسے ہمیشہ بلحو سے حاضر رکھیں اور دنیا کی زندگی کے دنوں کو بتائیں آخت کے تصور کے ساتھ پر آخت کے حساب کے تصور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کے لیے کھڑا ہونا اللہ اکبر ولیم الخاف مقامی جنت فبح اور بے جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے آج ڈر گیا اس کے لیے بہشت میں دو باغ تیار ہیں دو باغ تیار ہیں اور آگے ماں جننا تھا ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں رسول اللہ کا فرمان ہے یہ چار باغ ہیں ان میں سے دو سونے کے ہوں گے ہر چیز سونے کی اور دو چاندی کے ہوں گے ہر چیز چاندی کی یہ انعام کن لوگوں کے لیے تیار شدہ ہے بڑے منخواہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے آج ڈر گئے اور اس ڈر کو سامنے رکھ کر تیاری شروع کر دی تقریبا کا ایک معنی اور بھی ہے مقام رب کا خوف ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف اور ایک مقام رب کا خوف اس پر انشاءاللہ آئندہ جو میں بات کریں گے کہ مقام رب کے خوف کا معنی کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی خشیت تقوی اور خوف سے بھر دے. العالمین تیرا خوف ایک ایسی دیوار بن جائے کہ ہماری معاشیتوں اور ہمارے ماں بہن وہ دیوار حائل ہو جائے اور ہمیں پوری زندگی عمل سالے کی توفیق فرما دے اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے پیارے دلبر کی سنت کی اطاعت کے ساتھ الحمد اللہ لی